اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویا ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے